تم کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی اسے اللہ نے بنایا یہاں خطاب قریش کے ان لوگوں سے ہے جو باس بادل موت کو نہیں مانتے تھے کہ جو قادر مطلق آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر قادر ہے جس نے رات اور دن بنائے ہیں زمین سے پانی کے چشمے جاری کیے ہیں نباتات پیدا کیے ہیں اور پہاڑوں کو زمین پر جمایا ہے اس کے لیے تمہیں اور تم جیسوں کو دوبارہ پیدا کرنا بہت ہی آسان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی نو انسان تمہاری تخلیق بڑی بات ہے یا عظیم و قوی اور بلند و بالا آسمان کی جسے اللہ نے بنایا ہے اسے اونچا اٹھایا ہے اور اسے اتنا مضبوط و محکم بنایا ہے کہ انسانی عقل ہمیشہ سے محو حیرت رہی ہے اور رہے گی اور اس نے رات کو تاریخ بنایا ہے جس کی تاریخی آسمان و زمین کو ڈھانک لیتی ہے اور اس نے آفتاب کی روشنی کے ذریعے دن کو ظاہر کیا ہے تاکہ لوگ کاروبار حیات انجام دیں اور اس نے زمین کو پھیلا دیا ہے تاکہ لوگ اس پر زندگی گزار سکیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکیں سورہ یاسین آیت 81 میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر عَلَى ان یخلق مثلهم کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ انسانوں جیسا دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے اور سورہ غافر ایت 57 میں فرمایا ہے لو خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس یقینا آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمی کی تخلیق سے بڑی بات ہے